اور زمے میں ہم نی لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کام پے اور ہم نی اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ را پائیں